مرتبہ جب حاضر ہوا تھا تو یہ اشعار شروع بھی کر دیے تھے لیکن اشعار کے شروع کرتے یہ مضمون کہیں دوسری جگہ چلا گیا تو بس اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے سطحے میں اور خود بھی دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ جو مضمون حاضرین کی میرے لیے اور حاضرین کے لیے نافے ہو نفع پہنچانے والا وہ بیان کروا دیجئے جی. بس زبان بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے ہاں دیکھ لیجیے ضرورت تو لگ رہی ہے آپ دیکھ لیجیے اچھا ٹھیک پہلے بھی جو ہے یہی عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی جو مضمون کیا انسان کے تو کچھ اختیار میں نہیں ہے اختیار حقیقی تو اللہ تعالیٰ کو ہے تو کہنا جو چاہے ارادہ کچھ کر کے آتا ہے بندہ اور کہلواتے کچھ اور ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی اختیار حقیقی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسی لیے میرے بزرگوں کا بھی طریقہ کار یہی تھا اور میرے بزرگوں کی جوتیوں کو سستا ہے کہ مجھے بھی اگرچہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ مضمون دیکھ لوں بیان کرنے کے لیے لیکن معلوم نہیں کیا بات ہے کتاب کھولتا ہوں اور کچھ اور یعنی بیان کچھ اور ہو جاتا ہے اور اس وقت تیاری کا جو ہے کبھی کبھی بھی تیاری کر کے نہیں آیا بس اسی بھروسے پہ اللہ کے بھروسے پہ آ جاتا ہوں اللہ سے مانگ کے کہ یا اللہ مضامین نافیہ نصیب فرما دیجیے بزرگوں نے جو سکھائی ہے دعا کہ اللہ مضامین نافیہ جو میرے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے مفید ہوں جس سے آپ کی محبت دل میں اجاگر ہو جائے اور جس سے بندہ آپ کا بندہ ہو جائے بندہ آپ کا بندہ بندہ مانی غلام بندگی کیا ہے میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک غلام بازار سے خرید کر لائے غلاموں کا زمانہ تھا غلام لے کر آئے تو لا کر اس سے پوچھا کہ اے غلام تیرا کیا نام ہے تو غلام نے عرض کیا کہ حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا جس نام سے مالک پکارے وہی غلام کا نام ہوتا ہے اچھا اچھا خواجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابئی پھر کہا کہ اچھا تو کیا کھانا پسند کرتا ہے کیا کھاتا پیتا ہے اس نے کہا غلام کا بھی کوئی کھانا ہوتا ہے جو مالک کھلاتے وہی غلام کا کھانا ہوتا ہے اچھا اچھا کیا پہننا پسند کرتا ہے کہا جی غلام کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا کوئی پسند نہیں ہوتی جو مالک پہنا دے وہی وہی غلام کا پہنا, پہناوا ہوتا ہے یہ سن کر حضرت حسن بسی رحمتہ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو اس غلام کو آزاد کر دیا وہ انہوں نے کہا کہ جی کس خوشی میں آپ نے مجھے آزاد کیا تو انہوں نے کہا کہ تو نے مجھے خدا کی بندگی سکھا دی بندگی کیا ہے کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس حال میں راضی رہنا اور ان کی طاعت ان کے احکامات کو بجا لائے رکھنا سمجھے کہ انہوں نے جو احکامات دیے ہیں ان کو بجا, بجا لاتے رہنا کیسے بھی حالات ہوں ان, کی ان کے در سے اپنا سر نہ اٹھانا اٹھا کر سر تمہارے آستھان سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے ارے اللہ کے سوا ہمارا کوئی در ہے بتائیے حضرت نے فرمایا میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک انتہائی دہریہ بادشاہ تھا جہاز میں س... پانی کے جہاز میں سفر کر رہا تھا اچانک طوفان نے گھیرا بر میں پھنس گیا اور دہریہ تھا خدا کو مانتا نہیں تھا لیکن جب جہاز پھنسنے لگا اور ڈوبنے لگا تو اس نے کہا وہ مائی گاڈ پھر کہاں سے خدا یاد آ گیا है? خدا کہاں سے یاد آ گیا جب مشکلات میں آدمی پھنستا ہے بر میں پھنستا ہے تو کون یاد آتا ہے اللہ یاد آتا ہے کون یاد دلاتا ہے بتائیے بتائیے کون یاد دلاتا ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے اگرچہ ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا مالک ہے وہی وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہی وہ زندگی دینے والا ہے وہی وہ صحت دینے والا ہے وہی وہ روزی دینے والا ہے وہی وہ ہمیں بیماری اور تندرستی دینے والا ہے یہ سب معلوم ہونے کے باوجود جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے نافرمانوں کی شکلیں بنائے وہ بتائیے کہ وہ عقل من ہے یا بیوقوف ہے اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی بیرونی طاقت کے خلاف کوئی بات کہے یا اس کے خلاف چلے تو لوگ کہتے ہیں میاں کیا بیوقوفی کر رہے ہو اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہو اتنا بڑا ملک ہے اتنا ترقی یافتہ ہے اور آنند فانند جو ہے تحس نہز کر دے کیا بےقوفی کرتے ایسی بات نہ کرو لیکن اس سے تو ڈر جاتے ہیں لیکن خالق سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کیا بات ہے یہ کتنی بڑی حماقت کا سودا ہے غیروں کی نقل کرنا اور غیروں کے حلیہ بنانا یہ کتنی بےوقوفی کا سودا ہے تو فرمایا کہ اٹھا کر سر تمہارے آسمان سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا بھاگ کر کہاں جائے گا है? سیاسی مجرم پناہ لے سکتا ہے کسی ملک میں کوئی کسی نے جرم کیا ہو تو سیاسی جرائم کی پناہ گاہیں موجود ہیں دنیا کے اندر وہاں آپ چلے جائیے وہ آپ کی پشت پناہی ہی کرتے ہیں باز ممالک ایسے ہیں جہاں کام یہی ہوتا ہے دنیا بھر کے مجرمین اور قاتلوں کو پناہ دی جاتی ہے پھر ان سے دوسرے قسم کے کام لیے جاتے ہیں نا؟ تو لیکن اللہ کا مجرم ساری کائنات میں کہیں بھی جائے گا پناہ نہیں ملے گی اس کو جب تک اللہ کو راضی نہیں کرے گا کتنے بھی مال و دولت ہو کتنی عیش و عشرت ہو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ باغ میں بیٹھا ہے اور عیش و عشرت بھی ہے اشم خدم بھی ہیں خدام بھی ہیں غلام بھی ہیں نوکری بھی ہے کاروبار بھی ہے اور بڑی عیش و عشرت میں ہے لیکن دل اندر سے اس کا بے چین اور عذاب میں مبتلا ہے اور ایک شخص مسجد کی چٹائی پہ بیٹھا ہے بظاہر اس کے پاس نہ مال و دولت ہے نیش و عشرت کے اسباب ہیں نہ میں بریانی کے ڈھیر لگے ہیں لیکن اندر سے دل اس کا پرسکون اور مطمئن اور خوش ہے یہ اللہ والے ہیں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے کسی حال میں بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے بس یہی اللہ والا ہونے کے لیے کافی ہے لمبی لمبی تذویحات مسجد میں بیٹھنا اور ہر وقت بیٹھے رہنا بیوی بچوں کو چھوڑ دینا کام کاروبار کو چھوڑ دینا یہ تھوڑی دین ہے بھائی دین تو یہ ہے کہ بس اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے وفاداری رکھی جائے کیونکہ ہمارے مالک وہی ہیں تو ہم, ہم جو ہے ان کے غلام بنیں وفادار بنیں بے وفائی نہ کریں کہ اللہ سے بھاگ کر شیطان اور نفس کی باتوں میں آ کر اس کی جو ہے کرنے لگے ہمارا مالک اللہ ہے اللہ کی تابیداری کرنا اللہ کی غلامی کے دائرے سے بندہ ایگزٹ ہو ہی نہیں سکتا بتائیے ہم کہاں جائیں گے اسی لیے فرمایا اٹھا کر سر تمہارے آستان سے زمین پر گر پڑا میں آسماں سے جس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری تو اس کا کیا, کیا اعلان ہے قرآن پاک میں یہ کوئی مولویوں کی صوفیوں کی باتیں تھوڑی ہیں قرآن پاک سے مدلل حدیث پاک سے مدلل باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ من آرض عن ذکری فعن لَهُ مَعِيشَةً کا جس نے میری یاد سے اعراض کیا یعنی جس نے میری نافرمانی کی میری آیتوں کو بلایا میرے احکامات اس تک پہنچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کے ارشادات اس تک پہنچے لیکن اس نے اس طرف نظر ہی نہیں کی اس نے سمجھا یہ کیا چودہ سو پندرہ سو برس کا دین ہے یہاں تو بھئی یہ تو پرانا ہو گیا اب تو نیا زمانہ ہے تو فرمایا میرے مرشید محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر تمہیں نئی چیزوں کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ زمین بھی ہزاروں برس لاکھوں برس پرانی ہو گئی چھوڑ دو اس کو یہ سورج بھی ہزاروں برس پرانا ہو گیا چھوڑ دو اس کو مت سورج کو استعمال کرو اس کی گرمی حرارت مت استعمال کرو اس کی, اس کی حرارت سے پکا ہوا غلہ بھی مت استعمال کرو کہ یہ زمین و آسمان پرانے ہو گئے چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ بھاگ سکتے ہو کہیں ارے یہ کیا بات ہوئی ارے اسی راستے پر تو چل کر اللہ کو راضی کر سکو گے اور اللہ کو راضی کر کے آخرت میں کامیابی ملے گی بتائیے ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے نا ہم نے پچھلی دفعہ بھی وہاں جگہ جگہ میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں حضرت والا کے ملفوظ جو ہے اس کو حضرت میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم فرما دیا کتنی مختصر سی بات لیکن کیسی پر اثر اور کیسی بہترین آج پھر میں وہ اشعار پڑھتا ہوں شاید معلوم نہیں مجھے کہ یہاں پڑھے یا نہیں پڑھے لیکن اب بہت آسان سے اور مختصر اشعار ہیں اور آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ جس کو یاد ہو وہ ساتھ ساتھ پڑھے میں تو اس کو بمنزلہ ذکر کے سمجھتا ہوں جو اشار میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو منظوم کیا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اس کس کے ایک ایک لفظ سے کسی کو انکار ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر دینا کہ بھئی ہمیں اس بات سے انکار ہے اتنی بڑی حقیقت بیان کی ہے ان اشار میں کوئی کافر بھی ان اشار کا انکار نہیں کر سکتا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 ایسی دنیا سے کیا جی لگانا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا یہ ہے ارشاد پتوے زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھرنا اور کبھی لوٹ کر پھرنا یہ ہے ارشاد پتبے زمانہ یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا وہ لوگ پردیس میں تذکرہ وطن پردیس میں دنیا پردیس ہے اور لوگ حضرت فرماتے تھے کہ آج کل کے مسٹر لوگ جو ہے نا وہ واض کے نام سے گھبراتے ہیں واضح اواز ہوگا نہیں کوئی نہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے سوفیوں کا کام ہے ہم کہاں آواز کہاں تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس ترکیب سے یہ نام رکھا ہے کہ پردیس میں تذکرہ وطن ہے یہ دنیا پردیس ہے کیونکہ ہم یہاں تھوڑے دن کے لیے آئے کہ نہیں آئے پھر آخرت کو جانا ہے تو اور کبھی لوٹ کر بھی نہ آنا ہے ہے نا اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے پردیس میں تذکرہ وطن کہ ہم یہاں پردیس میں جیسے کوئی امریکہ برطانیہ جائے کام کاج کاروبار کے لیے تو وہاں چند پاکستانی مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں کہتے ہیں ارے یار پاکستان کیسی اچھی جگہ ہم یہ کرتے تھے ہم وہاں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے وہ تو ہمیں یاد ہے وہاں وہ نہر پہ جاتے تھے اور یہ تو تذکرہ ہے وطن سے کتنی خوش کی، خوشی ہوتی ہے تو ہمارا اصلی وطن کیا ہے اس لیے اصلی وطن کا جو تذکرہ ہے اس سے گھبرانا تو نہیں چاہیے نا ہم تو اصلی وطن کا تذکرہ کر رہے ہیں کیا ہمیں یقینی طور پر جانا ہے نا یقینی طور پر جانا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ من ارض عن ذکری فَإنَّ لَهُ مَعِيشَتًا معیشت جس نے ہماری ہمارے احکامات سے اعراض کیا نافرمانی کی ہم اس کو تلخ مح... اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا ایک جگہ تو فرما رہے ہیں من عمل فالحم زکرین او انسا و ممن فلاً حیات طیبہ کہ ہم جو, جو شخص بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو عورتوں کا کیا قصور ہے عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں بھائی مرد بھی ولیہ ہو سکتے ہیں کتنی عورتیں ولیہ گزری حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اور بہت ساری اور ہماری امت کی مائیں کتنی کتنی یہ کیا ولیہ نہیں تھیں ساری کی ساری ولی تھیں تو من عاملہ صالحمک اوغنسا مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مومن شرط یہ لگا دی کہ مومن تو ہو ورنہ مومن اگر نہ ہوا تو عمل صالح کی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بتائیے کفار جو ہے وہ کتنی بھی خدمت خلق کر لیں کتنی انجمنیں قائم کر لیں کتنی ہیلتھ آرگنائزیشن بنا لیں اور کتنی جو ہے وہ خدمت خلق کی کمیٹیاں ویلفیئر سوسائٹیاں قائم کر دیں لیکن چونکہ کلمہ نہیں ہے اللہ اور رسول کو نہیں مانا بتائیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا بتائیے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں کتنے مفت کمبل رضائیاں دوائیاں تقسیم کر دیں کچھ بھی کر لیں لیکن جب تک اللہ اور رسول کو نہیں مانیں گے اس وقت تک جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم کا جہنم ہے اس لیے فرمایا کہ وہو محمن وہ مومن بھی تو ہو اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لائے تبھی تو اس کے عمل صالح کا کام بنے گا اس سے کام بنے گا ہم؟ تو من عملہ من زن او انسا وہو ممنن فل حیات طیبہ ہم اس کو ضرور بے ضرور حیات طیبہ یعنی بالف زندگی عطا کریں گے دیکھو جب بادشاہ انعام دیتا ہے تو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسری طرف کیا فرما رہے ہیں کہ فعین الحو معیشت جو نافرمانی کرے گا اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا اس, کی اس کو حیات سے بھی تعبیر نہیں کیا جو نیک اور صالح آدمی ہے اس, کو اس کی تو زندگی کو زندگی فرمایا اس کی, اس کی حیات کو حیات مانا یہ تو حیات ہے یعنی جو اللہ پر جیتا ہے اور اللہ پر مرتا ہے اس کی تو حیات حیات کہلانے کے لائق ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے چاہے سارا عالم اس سے خوش ہو سارا عالم واہ واہ کرے لیکن اگر مالک ناراض ہو تو کیا بنے گا بھائی آپ بتائیے کوئی مالک ناراض ہو سارے فیکٹری والے ملازمین نوکر چاکر سب اس کی بڑی واہ واہ کر رہے ہیں بھائی واہ صاحب تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو بہت زبردست جا رہے ہو لیکن فیکٹری کا مالک اس سے ناراض بتائیے اس کی کامیابی کہلائے گی کوئی ہیں۔ یہاں تو مالک دو جہاں اگر ناراض کیا किया کے دو جہاں کو تو اس کا کیا بنے گا بھائی में آخرت میں جا کے فرمایا کہ دیکھو ہم بھی مٹی کے ہیں اور یہ ساری دنیا کی جتنی مخلوقات ہے چاہے وہ حسین عورتیں ہوں چاہے مال و دولت کے ڈھیر ہوں چاہے بنگلے ہوں چاہے موٹر گاڑیاں ہوں یہ سب کی سب مٹی سے برامد ہوئی ہیں کہ نہیں یا کہیں کہیں اور سے آئی ہیں اسی مٹی سے اللہ نے بنایا کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے ہم ابھی دو دن انگور کو ہم نے دیکھا کہ یا اللہ کیسی آپ کی شان ہے کہ جو بے, بے ذائقہ اور بے رنگ مٹی ہے اور اس میں نہ کوئی خوشبو ہے مٹی کے اندر بتائی کیا ہوتا ہے اور اگر ہوتی ہے تو سڑی ہوئی کھاد ہوتی ہے ہے نا اس سڑی ہوئی کھاد سے اللہ تعالیٰ نے کیا, کیا مزیدار انگور پیدا کیا اس کی شاخوں کو آپ غور سے دیکھیں اس کے پتوں کو آپ غور سے دیکھیں اور جس, جس چھوٹی چھوٹی ڈنڈی سے انگور لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور اس, اس انگور کو اللہ تعالیٰ نے اس کے چھلکے سے کیسا پیک کیا ہوا ہے کیسا, کیسی پیکنگ ہے بتائیے کہ وہ رس باہر نہیں نکلتا اور اندر کیسا خوش ذائقہ حالانکہ مٹی کو آپ میں رکھیں تو آپ تو کریں گے اسی مٹی سے اور پانی بھی بے ذائقہ ہوتا ہے اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مزیدار کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں بتائیے تو فرمایا کہ یہاں تو, تو یہ فرمایا کہ جو, جو عملے سالڈ کرے گا ہم اس کو بالخ زندگی ضرور بے ضرور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو بالخ زندگی دیں گے وعدہ کس کا ہے احکم الحاکمین کا کسی دنیا کے وزیر اعظم یا صدر کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا پڑ جائے یہاں تو یہاں بھی کہیں بھی سیاسی لیڈروں کا یہ حال ہے ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ایک اب باپ جو ہے اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا تھا اس نے کہا بیٹا یہ سب سے فائدہ مند فیلڈ یہی ہے تو بھی اسی میں آ جا اچھا ٹھیک ہے ابا بس اس کا گر یہ ہے کہ کبھی کسی کی بات پہ یقین مت کرنا کتنی لمبی تقریر ہو کتنا بڑا وہ ہو یاد دہانی خبردار اس پہ یقین مت کرنا کہا چھپا ٹھیک ہے ایک دن بچے کو باپ نے اوپر چڑھایا دو منزل پہ اور اس نے کہا بیٹا کود جا نیچے تو اس نے کہا با میں گیر گیر جاؤں گا ہڈی پسلی میری ایک ہو جائے گی بیٹا میں تو کیش کر گا تم فکر نہیں کرو میں نیچے کڑا نے کہا نہیں ابا نہیں ارے میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں گود میں لے لوں گا اس نے کہا اچھا اس نے جھلانگ لگائی ابا کھڑے رہے وہ ہڈی ٹوٹ گئی اس اس کی نے کہا ابا آپ نے کہا تھا میں آپ کو کیچ کر لوں گا اور آپ تو یوں ہی کھڑے رہے آپ نے کوشش بھی نہیں کی اس نے کہا بیٹا پہلا سبق تمہیں میں یہی دیا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کے وعدے پہ اعتماد نہیں کرنا تو یہ دنیا دنیا کے لوگوں کا وعدہ نہیں ہے بھائی احکم الحاکمین کا وعدہ ہے بادشاہوں کو بادشاہ دینے والوں اقبال کا وعدہ ہے جس جو جب چاہے بادشاہت دے دے جب چاہے چھین لے جب چاہے عزت دے جب چاہے ذلت دے اس کا وعدہ ہے وہ فرما رہے ہیں ہم ضرور بے ضرور زندگی دیں گے بالوف زندگی کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا تب بالوق زندگی ملے گی نہیں اسی دنیا میں ولیمن خواب مقام اور رب بھی ہی جنتان جنتان مانی دو جنتیں اب دو جنتیں کون سی ہیں صاحب ہم نے تو ایک ہی جنت کا سنا ہے دوسری جنت کیا ہے فرمایا کہ جنتم صرف دنیا ما حضور المولا ایک جنت اس کو دنیا ہی میں مل جائے گی عمل صالح کرنے کا یہ انعام اس کو دنیا ہی میں ملنا شروع ہو جائے گا تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی اللہ جی؟ اللہ تیرے تصور میں جان عالم اے اللہ ابھی تو ہم نے راہ میں آپ کی قدم قدم ہی رکھا ہے ابھی تو ہم نے ارادہ ہی کیا ہے گنا بھی پوری طرح نہیں چھوڑے لیکن آپ کے راستے میں قدم رکھنا ایسا مبارک ہوا کہ اللہ ابھی سے جنت کی ہوا ٹھنڈک محسوس ہونے لگ گئی رکھ کے تو دیکھو قدم اللہ کے راستے میں پھر پتا چل جائے گا تو فرمایا کہ ایک ایک جنت اس کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے جنت الفر دنیا ماں حضور المولا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سما جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی سے بچنے میں اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کا قانون نہیں توڑتا اپنے دل کو توڑتا ہے اس شکستہ دل کو اللہ تعالی اپنے رہنے کے لیے پسند فرماتے ہیں اس شکستہ دل میں اللہ رہتے ہیں ہاں فرمایا کہ نا تیرا دل نہ تیری جا چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے اپنے ناجائز جائز بھی نہیں جائز ارمان جتنے ہو پورے کرو کاروبار بھی کرو بیو بچوں کے ساتھ محبت بھی کرو والدین کے بھی حقوق ادا کرو ان سے محبت بھی کرو اور کام کاج سب کچھ کرو انڈا بھی کھاؤ مرینڈا بھی کھاؤ مختصر جملہ کیا ہے کہ آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو مت بولو آسمانوں پر جھولو جتنا اللہ دے کھاؤ پیو کلو و ایک شاعر سے کسی نے پوچھا صاحب آپ کو جو ہے یہ شاعر ذرا ایسے ہی ہوتے نا گل الٹب قسم کے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو قرآن پاک کی کون سی آیت پسند ہے انہوں نے کہا ربنا انزل علیہ من عیدما اور کچھ پتا نہیں بس اللہ میاں آپ دستان پہ ہمارے کھانے برساتے رہیے باقی کیا کام منع کیے وہ ہمیں نہیں پتا ہمیں تو یہ آیت پسند ہے ارے یہ کیا بات تھی تو فرمایا کہ نئے تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر لو نینی اللہ کو ناراض ایک لمحہ بھی نہ کرو جائز سارے مزے لے لو جائز سارے مزے لے لو انڈا بھی کھاؤ مرینڈا بھی کھاؤ اور خوشت فش بھی کھاؤ ڈش میں رکھ کے کھاؤ لیکن اللہ کو ناراض مت کرو جہاں یہ موقع آ جائے معلوم ہو جائے کہ یہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہے بس اس کام کو چھوڑنا ہے اور اس کام کو چھوڑنے پر دل پر جو غم آتا ہے دل جو ٹوٹتا ہے میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا کیا شعر ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو ایک ماں دیکھتی ہے اس کے چار پانچ بچے ہیں ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ دیکھو کباب مت کھانا تمہارے لیے تمہیں پیچش لگ جائے گی اور پلاں فلاں چیز مت کھانا تو ماں اس کو سمجھاتی ہے چار بچے تو مال اڑا رہے ہیں اس کے سامنے ہی وہ خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کیونکہ اس کو کوئی پرہیز نہیں ہے اس کو آرام سے لٹا دیں کوئی وہ نہیں کرے لٹا دیجیے تھک جاتا ہے بےچارے بچے چھوٹے چھوٹے, چھوٹے آرام سے لٹا دیں کوئی بات نہیں اچھا خیر تو چار بچے تو خوب مال اڑا رہے ہیں کباب بھی کھا رہے ہیں قورمے بریانی بھی کھا رہے ہیں لیکن ایک بچہ بیمار ہے اب بتائیے بیمار بچے پر ماں کو رحم آتا ہی نہیں آتا لیکن اب بچہ رو رہا ہے پی پی کر کے اماں میں بھی کباب کھاؤں گا ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ میرے بچے تو جب ٹھیک ہو جائے گا تیری بیماری دور ہو جائے گی میں تجھے اس سے, چیزیں, اس سے نعمتیں اور اس کو پیار بھی کرتی ہے اس کو چمٹاتی بھی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی چار بچے ساری نعمتیں کھا رہے ہیں اور یہ بچہ جو ہے رکا ہوا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے پھر میں کھاؤں گا تو اس کو فرمایا کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب کا کیا شعر یاد آیا عزد بہت پڑا کرتے تھے درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا جو اپنے دل کو برباد کرتا ہے اللہ کے لیے بس اس کا کام بن جاتا ہے بھائی اس کا کام بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعیندل من کا سیرت میں اپنے مومن بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں سہ مخاطر تیز گردن میں اس طرح مولانا رومی فرماتے ہیں فہم و خاطر تیز کردن نے اس طرح جو شکستہ می نگیرت فضل شاہ کہ یہ فہم اور تیز تراری اور چلاکی اور قابلیت اور مال و دولت اور صلاحیت یہ چیزیں اللہ کو پانے میں کام نہیں آتی ہیں اللہ کو پانے میں تو ٹوٹا ہوا دل کام آتا ہے اللہ کا فضل ٹوٹا ہوا دل اللہ کا فضل متوجہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے, اپنے راستے میں بندوں کو دل توڑنے وا... اپنے بندوں کے دل توڑنے پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ چوم کر اس بندے کو اٹھاتے ہیں سمجھے یہ نہیں ہے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص شامی کباب کھا رہا ہے بہت تیز مرچیں کہتے ہیں بھائی اللہ والے ارے یار یہاں اللہ عالوں کے پاس جائیں گے تو ہمارے مزے سارے کرکرے ہو جائیں گے گناہ چھوڑنے پڑیں گے نیٹ چھوڑنا پڑے گا ننگی فلمیں چھوڑنی پڑیں گی گانے چھوڑنے پڑیں گے ایسی تقریبوں میں جانا چھوڑنا پڑے گا جہاں گانے بجانے مخلوط اجتماع یہ تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے ارے دنیا سے کیا کٹ جائیں گے یہ تو دیکھو کہ دنیا سے کٹ رہے ہو جڑ کس سے رہے ہو جڑ کس سے رہے ہو مخلوق سے کٹ رہے ہو اور خالص سے جڑ رہے ہو یہ تو دیکھو بھائی کچھ عقل کا سودا کرو کیا ہماقت کی باتیں کرتے ہو مخلوق کس کام آئے گی جب زمین کے نیچے آج ہم زمین کے اوپر ہیں کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بتائیے اس وقت ہماری مال ہمارا اولاد ہمارا بنگلہ ہماری موٹر گاڑیاں کوئی کچھ کام آئے گا ہماری پی آر کام آئے گی بینک بیلنس کام آئے گا یہاں جو سید صاحب اور شاہ صاحب اور بٹ صاحب اور چودھری صاحب کہتے ہیں کل آخرت میں جب ہم اٹھیں گے ہمارے کسی کام آئیں گے بھائی بتائیے کون کام آئے گا وہاں تو اللہ تعالیٰ فرمارے یوم یا فرمر افی و ام ہی و ابھی ہی واحب ہی و بنی ارے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے یہاں تو اما اور وہاں کیا کہے گا ارے میں تو تمہیں پہچانتی نہیں تم کون ہو ماں بیٹے سے گئے گی میں تو تجھے نہیں پہچانتی بھائی بھائی سے بھاگے گا وہ وقت آنے والا ہے کہ نہیں بھائی پھر مخلوق کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنا کیسی بے وقوفی ہے بے وقوفی کے بھی نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کام آتے ہیں قبر میں بھی وہی کام آئیں گے اور حشر میں بھی وہی کام آئیں گے مولانا رومی فرماتے ہیں اے خدا با وفا او با کیوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے اللہ کو راضی کر کے چلو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ قبر میں بھی تمہارے ساتھ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ کہ اے میرے بندے تو جب قبر میں بندہ جائے گا تو اللہ کہیں گے جب تو دنیا میں میرا ہو کے رہا اب میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ دوں جب تیرا ہو کر دنیا میں رہا تو کیا میں اب تیرا ساتھ چھوڑ او با, با اللہ تعالیٰ با وفا دی کبھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور با اتا بھی ہیں دیکھو حضرت نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کتنا بھی باوقا دوست ہو کتنا بھی قربانی کے جذبہ رکھنے والا دوست ہو لیکن آخرکار آخر وہ خود بھی محتاج ہے کہ نہیں ایک دن اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے اگرچہ وہ آپ کو آپ کی خوب مدد کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے یا طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے لیکن اب اس پہ فالج گر گیا اب وہ آپ کی مدد نہیں چاہتا بھی ہے لیکن آپ کی مدد نہیں کر سکتا مخلص بھی ہے لیکن آپ کی مدد نہیں کر سکتا ایسے ہی آج اس کے پاس مال ہے بیچارہ بہت ہی کوئی غریب اور وہ ہو گیا مخلص ہو گیا اب وہ جاتا ہے اس کے, اس کے پاس اس کے پاس مال نہیں رہا دوست مخلص ہے اور مدد بھی کرنا چاہتا ہے لیکن مالدار نہیں رہا کل مال تھا آج نہیں ہے تو یہ کتنے مجبور اور عاجز ہے مخلوق لیکن اللہ تعالیٰ مجبور اور عاجز نہیں اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ با بھی ہیں کبھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور باعطا بھی ہیں کہ ہر وقت وہ عطا کرنے پر قادر ہیں اور عطا فرماتے بھی ہیں جیسا کہ فرمایا فلنو ہی حیات ان طیبہ کہ ہم تو اس کو ضرور بے जिंदगी कैसे زندگی کیسے دیں گے کہ ہم اس کو مل جائیں گے ہم اس کو مل جائیں گے جو بندہ ہماری خاطر خون تمنا کرتا ہے ہم اس کو مل جائیں گے جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو تو جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی ہے نہیں میری اے اللہ اگر آپ ناراض ہوں تو سارے عالم میں مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی سارے عالم میں مجھے کہیں چین نہیں ملے گا اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کے قرب کی دولت ہے یہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اپنی قیمت کو ہم پہچانے اپنی قیمت کو ہم پہچانے اللہ تعالی نے ہمیں صرف کھانے پینے اور ہگنے موتنے کے لیے پیدا نہیں کیا حضرت نے فرمایا کہ اگر ہگن موتنے اور کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہم سے زیادہ کامیاب تو ہاتھی ہوتا ہاتھی ہاتھی کتنا زیادہ کھاتا ہے اور اس کا امپورٹ بھی کتنا زیادہ ہے اسی حساب سے اس کا ایکسپورٹ بھی کتنا زیادہ ہے تو اگر کامیابی کی کا انحصار کھانے پینے پر اور بینک بیلنس اور دولت اور بنگلوں کے اوپر ہوتا تو ہاتھی ہم سے زیادہ کامیاب تو وہ زیادہ کھاتا ہے وہی وہ زیادہ ہاتھا بھی یہ تھوڑی ہماری پیدائش کا مقصد دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تبار اقل لدی بی وہ آلہ کل شیم قدیر الذي خلق المتول حیات لی کم اکم احسن عملہ وح العزیز الغفور یہ بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے الذي خلق المتول حیات دیکھو کیا عجیب بات میرے مرشید کے علوم تو دیکھو ازب فرماتے دے کہ دیکھو زندگی پہلے ملتی ہے کہ موت بتائیے بھائی زندگی پہلے ہوتی ہے پھر اس کے بعد انسان مرتا ہے تو اور قرآن پاک میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اللہ خلق موت کو پہلے بیان کیا تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے موت کو پہلے بیان کرنے کی موت کو پہلے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو زندگی جو حیات اپنے انجام یعنی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے وہ حیات حیات کہلانے کے قابل ہے انجام کیا ہونے والا ہے بتاؤ ہم آخرت میں جائیں گے حشر, حشر قائم ہوگا اور اللہ کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ نہیں آ نیک امال کا ہمارے ہمیں سلا ملے گا کہ نہیں اور برے امال کی سزا ملے گی کہ نہیں تو یہ یہ انجام ہے نا ہمارا اس انجام سے کوئی انکار کر سکتا ہے اس انجام سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے گی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر گزاری جائے گی کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو موہ دکھانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے وہ زندگی تو حیات کہلانے کے قابل ہیں اس لیے فرمایا الدی خلق المع طول اب کیا مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ اکم آحسن عَمَلًا یہ دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے اچھے امال فرمایا احسن و اچھے امال تقسیر اعمال مطلوب نہیں ہے کہ کون زیادہ نفلیں پڑتا ہے کون زیادہ تذویحات کرتا ہے کون زیادہ عمرے کرتا ہے کون زیادہ حج کرتا ہے نہیں کون زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے اگر اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا معیار رکھا ہوتا تو بھائی بتائیے کہ صرف مالداری پھر اللہ والے ہو سکتے تھے کیونکہ وہی زیادہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور وہی زیادہ طاقت بھی رکھتے ہیں وہی زیادہ مال بھی رکھتے ہیں صدقہ خیرات بھی زیادہ وہی کرتے اور غریب بیچارہ تو پھر اللہ کی دوستی سے محروم ہو جاتا یہ نا تھی اور اللہ،, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں یہ ظلم تھا کہ اللہ کسی کو کم مال دیں اور مالدار, و... مالدار کو تو بنا دیں ولی اللہ اور غریب بےچارہ پھر کیا کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان چیز رکھی اپنی دوستی کے لیے سب سے آسان دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جتنی زیادہ ضرورت اور ضروری اور قیمتی ہے اتنی زیادہ وافر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ نہیں ہمارے لیے زندگی کے لیے حیات کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے آکسیجن ہوا آپ کو کوئی بل دینا پڑتا ہے آکسیجن کا آپ کو کوئی قیمت کوئی مشقت اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مشقت لیتے ہیں سے کہ جب تک سو دفعہ روزانہ ٹک بیٹھک نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی کوئی ہے کوئی چیز بدلے میں اللہ نے لیے اس کے کوئی بھی چیز نہیں مفت کی آکسیجن روشنی سورج کی حرارت ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے بتائیے سورج کا کوئی بل دینا پڑتا ہے کبھی حضرت جبراہیل علیہ السلام آئے کنیکشن کاٹنے کی آپ کا آپ نے بل ادا نہیں کیا لہٰذا آج سے جو ہے آپ کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی کبھی نہیں گلہ کاٹنے نہیں آیا کہ نہیں تم نے اتنے عرصے سورج کی روشنی اور حرارت اور اس کا پکا ہوا غلہ اور اس سے سمندروں کے بخارات اٹھ کر نتھرا ہوا صاف پانی تم کو اللہ نے پہنچایا تو کوئی بل مانگا اللہ تعالیٰ نے آج تک یا یہ بتائیے کہ آج تک کبھی سورج کی لوڈ شیڈنگ ہوئی یا اس میں کوئی فنی خرابی ہوئی کہ صاحب رضت جبرائیل علیہ السلام آ کر اعلان کریں کہ آج فنی خرابی کی سورج کی وجہ سے سورج جو ہے وہ آدھا گھنٹہ دیر سے نکلے گا کبھی ایسا ہوا سیکنڈ ٹو سیکنڈ سورج سوت نکلتا ہے دیکھو اللہ ففی و کل کی فلک یزبہ یہ سارے کے سارے احکامات الہیہ میں اطاعت الہیہ میں غلامانہ ڈوبے ہوئے ہیں غلامانہ یہ اپنے دائرے, دائرے سے ایک ذرہ انحراف نہیں کرتے ایک ذرہ دیر نہیں لگاتے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہیں مولانا رومی کیا بات کیا علوم تھے مولانا رومی کے فرمایا کرتے تھے کہ آب بادو خاک و آتش بندا انت آپ مانی پانی خاک مانی مٹی اور باد مانی ہوا اور آتش مانے آگ یہ جتنی کائنات ہے یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے ان چار چیزوں سے بنی ہے تو فرماتے ہیں آب بادو خاک و آتش بندا اند با منو تو مردہ با ہف وندا انت جی یہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ نان لونگ تھنگس اور لیونگ تھنگس یہ ہمارے لیے نان لیونگ تھنگس ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہ لیونگ تھنگس ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کیسے ثابت یہ تو زمین مٹی ہے بے جان ہے نہ یہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سانس لیتی ہے یہ کیسے زندہ ہے تو فرمایا بامنو تو مردہ ہمارے تمہارے لیے مردہ ہے لیکن باحق زندہ اللہ کے لیے زندہ ہے اب ان کی زندگی کی کیا دلیل ہے یہی دلیل ہے کہ سورج چاند ستارے تمام کائنات ایک دائرے میں جو ہے تیر رہے ہیں یہ اطاعت الہی میں تیر رہے ہیں ذرہ برابر انحراف نہیں کرتے اگر, اگر یہ زندہ نہ ہوتے اطاعت کیسے کرتے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس ساری کائنات کو جمع کیا سورج چاند پہاڑ ستارے اور سمندر ساری مخلوقات کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا سوال کیا تھا وہ نہیںالئینا پاڑیم سر مفہوم آیت کا یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم کو آنا تو ہماری طرف پڑے گا ہی اتحاد کے راستے آ جاؤ یا تو جان یعنی خوشی سے آ جاؤ یا بغیر خوشی کے آ جاؤ آئے آیت کیسے حافظ ہی ہیں یارے یہاں بیٹھے کچھ تو مفہوم تو پتا ہونا چاہیے خیر تو ان, ان تمام مخلوقات نے اللہ سے کیا عرض کیا کہ اللہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ نہیں یہ مفہوم تو معلوم ہو گیا قرآن پاک میں ہے یہ کوئی تصوراتی باتیں پیش نہیں کر رہا ہوں آپ کو تو جب جب انہوں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں تو یہ زندگی کی علامت ہے کہ نہیں ہے بے جان چیز بول سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے انہوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں تو زندگی کی ایک دلیل قرآن شریف سے بھی ثابت کرتی ہے آپ کو تو فرمایا کہ یہ بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنا دل توڑتا ہے اللہ ایک اور شعر واہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہی شعر ابھی سن رہا تھا اصل میں تو مجھے وہ یاد آگیا آ گیا بسالے نہ کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے کیا شعر فرمایا لے نہ کسی کو دل میں اللہ تعالیٰ کو بسالے نہ کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے سارے عالم میں یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا دل ہے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو سمندروں کو اللہ نے یہ پیش کیا کہ اس بار شریعت کو اٹھاؤ تو انہوں نے بوجہ عظمت کے انکار کر دیا اللہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور یہ انسان ان نحو کا نہ یہ ایسا ظالم جائل کہ اس نے ہماری اتنی بڑی بار کو شریعت بار امانت کو قبول کر لیا اس کو پتہ ہی نہیں ہم کتنی بڑی عظمت والے ہیں جان بھی رہا ہے کہ ہم بڑی عظمت والے ہیں پھر بھی جو ہے یہ دیکھو کیسا کیسے ظلمت ظالم جاہل ہے کہ اس نے ہماری محبت کو قبول کر لیا تو فرمایا کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے ہو کر تور جل جانا تور پہاڑ جل گیا تھا نا اللہ کی تجلی نازل ہوئی وہ جل گیا بس ختم لیکن یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بسائے رکھے ہوئے ہیں بسالے نہ کسی کو دل میں دل ہی کا کر جائے انسان کا دل ہے اس کے سوا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے دل میں یعنی جس میں اللہ کی محبت کا بار سما سکے اللہ کی محبت جس چیز میں سما سکے سوا انسان کے دل کے اور کوئی چیز نہیں اب یہ اشار آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بات تو بہت آ رہی ہے مضامین لیکن پھر یہ اشار بھی رہ جائیں گے اور یہاں آ کر دل میں آیا کہ یہ اسی درد و غم اسی درد و غم کو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے یہاں بیان کیا ہے جس غم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور جو شخص اس اس دولت سے محروم ہو کر دنیا سے جائے گا وہ زندگی جانور سے بھی بدتر ہے جانور سے بھی بدتر کیوں اس لیے کہ دیکھو جانور کا معاوضہ نہیں ہوگا جانور جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کو آخرت میں اٹھایا تو جائے گا لیکن اس کے بعد ایک کام رہ جائے گا کہ کسی جانور نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دلا کر ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا باقی کوئی معاوضہ ان سے نہیں ہوگا لیکن اس مٹی کے پتلے سے معاوضہ ہوگا اس لیے جوشف اللہ کی محبت سے محروم اس دنیا سے گیا سمجھ لو میرے عزیزوں بڑے گھاٹے میں بڑے خسارے میں ہے اللہ کے پاس جانا ہے ان کافروں کے پاس نہیں جانا ہے نہ یہ کافر کام آئیں گے نہ ان کی ترقی کام آئے گی نہ ان کی دولت نہ بینک بیلنس ہمارے کام آئے گا نہ یہ راکٹ روک, سے چاند پر پہنچ جائیں یا مریخ پر پہنچ جائیں جہاں ٹھکانا ان کا جہنم ہے تو ہم سوچ لیں کہ ہم کس کی تکلیف کرنا چاہتے ہیں है? غیروں کی تقلید کر کے ہم کہاں پہنچیں گے اور اللہ والوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کر کے اللہ کے احکامات کی تعمیل کر کے ہم کہاں پہنچیں گے ہاں یہ بات رہ گئی تھی کہ ایک جنت اس دنیا میں مل جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے یعنی اللہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور جنت مخلوق ہے بتائیے جنت مخلوق ہے نا اللہ نے بنائی ہے پہلے نہیں تھی اللہ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے سمجھ لو میرے عزر کا شعر ہے وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے سمجھے بڑھ کے پاتا ہے وہ مزے ارے میرے عزیزوں قدم رکھ کے تو دیکھو اس میں کسی اہل اللہ سے تعلق کر کے دیکھو بتائے ہوئے مشورے پر چلو اس کے بتائے ہوئے تھوڑا سا ذکر کر لو پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے پلٹتی ہے تم بھی یہی کہہ سکو گے کہ تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے تو جو جس کو خالق عالم مل جائے گا اس کو دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ آنا ضروری ہے بڑھ کر مزہ آنا ضروری ہے اس کے برابر بھی نہیں اس سے بڑھ کر مزہ آئے گا کیونکہ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے ساری کائنات کے مزے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں حضرت نے میرے مرشد محبوب نے کیا عجیب بات فرمائی فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ کا نام محبت سے لیا کرو اللہ کا نام محبت سے لیا کرو ایک انسان ہے اس کے سامنے ساری دنیا کے انگور رکھ دو ساری دنیا کے سیب بھی رکھ دیا آپ نے ساری دنیا کا شہد اور دودھ اور قورمے اور بریانی اور شامی کباب کیا ساری کی ساری لذت لذیذ نعمتیں آپ نے دسترخوان پر رکھ دی اس کے سامنے اب یہ شخص کتنی لذت اٹھا سکتا ہے بھائی بہت پیٹو ہوگا تو چار چھ روٹی کھا لے گا ویسے ہمارے یہاں پیٹو پیٹوں کی قوم ہے جو ہوٹلوں کے باہر بیٹھی رہتی ہے عجیب لوگ ہیں وہ تو ہم نے سنا ہے دیکھا بھی ہے کسی کسی کو ہمارے دفتر میں بھی ایک, ایک صاحب تھے تو ایک دفعہ ہمارے گھر میں کچھ کھانا وانا پکا تو گھر والوں نے کہا کہ آپ اپنے ملازمین کو کہہ دینا کہ آج بازار سے کھانا نہ کھائیں ہم گھر سے کھانا بھیجیں گے ان کا ٹھیک ہے ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی گھر سے کھانا آئے گا کھانا بازار سے مت کھانا روٹی لے آنا لیکن کھانا گھر سے آئے گا ان کا ٹھیک ہے اب ہم نے جب کھانے کا وقت ہوا ہم نے ان سے کہا کہ بھائی روٹی لے آؤ نے کہا ٹھیک ہے اب ہم نے پیسے نکالے ہم نے کہا بھئی کتنی روٹی چاہیے تو انہوں نے کہا اس, کسی نے کہا دو روٹی کسی نے کہا ہم تو ایک ہی روٹی کھاتے تو اس, ایک سے پوچھا تو اس نے کہا بس بھائی منگا لیں جو بھی بھائی کتنی روٹی منگائیں بس منگا لیں اب دوسرے لڑکے ہنس رہے کڑے ہوئے ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی کتنی روٹی منگائے بتاؤ منہ سے بولو دو کھاؤ گے تین کھاؤ گے تو وہ دوسرے ہنسنے لگے اب یہ منہ سے شرمایا جائے کچھ بولے نہیں تو پھر ایک لڑکے سے ہم نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے اس نے کہا بھائی یہ تو دس بارہ تندوری روٹی ایسی کھا جاتا ہے میں نے کہا تو ایسے بھی ہیں تو فرمایا کہ کتنی لذت انسان لے سکتا ہے بھائی چلو دس بارہ روٹیاں ہی کھالی لی تم نے ایک بکرا بھی کھا لیا ایک کلو انگور بھی کھا لیا برفی مٹھائیاں سبھی کچھ کھالی لیکن کتنا کھا سکو گے ایک محدود لذت لے سکو گے اور اس کے بعد پھر اس کو لیٹرین میں پوپوں کر کے نکال بھی دو گے لیکن اللہ تعالی خالق لذات کائنات سارے کائنات کی لذات کا خالق کون ہے اللہ تعالی ہے جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو ساری کائنات کے مزے جب تم اللہ کا نام محبت سے لوگے کسی شیخ کی تربیت میں رہ کر اور کسی شیخ سے اللہ کا نام سیکھ کر کہ اے میرے شیخ مجھے بتلا دیجئے طریقہ ہے اے اسیران قفض میں نو گرفتاروں میں ہوں کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران کفز میں نو گرفتاروں میں ہوں مجھ کو بتلا دے ہے میرے شہر کہ کس طرح میں اللہ کے اللہ کا نام محبت سے لے سکتا ہوں جب یہ اللہ کا نام محبت سے لے گا تو چونکہ خالق کائنات دل میں ہوگا تو ایک گویا کے ایک کیپسول کے اندر ساری لفظات کائنات سمٹ کر ایک کیپسول میں اس کے قلب کے اندر داخل ہو جائے گی جی اس لیے فرمایا کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے وہ دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے دنیا کی جنت تو اس کو یہ مل گئی اور آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے جنت کے مزے اللہ تعالی فرما رہے ہیں عادت البادیت سالڑین ابھی سے خدشی ہے عادت البادیت سالڑین مالا آئین الرط ولا ادن سمیت ولا خطرہ الا قلبی بشر۔ ارے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے نافرمانوں کے لیے نہیں جو دنیا میں مجھ سے بے وفائی کرتے تھے میرے احکامات سے انحراف کرتے تھے میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے میرے رسول کے جیسا ہولیا بنانے میں جو ہے وہ شرماتے تھے اور اس کو برا بلا بھی کہتے تھے بازے ایسے بھی نالک ہیں جو اگرچہ خود بھی جو ہے وہ اہلیہ نہیں بناتے مولویوں کا اور کہتے ہیں ارے حضرت فرماتے تھے کہ مولویوں سے تو تمہاری جان چھٹے گی نہیں نکاح کرواؤ گے تو کیا کسی ڈاڑی منڈے سے کرواؤ گے کسی ایسے کو پکڑ کے لاؤ گے مسٹنڈے کو کہ ذرا ہمارا نکاح پڑھا دیجئے فوراً کسی ڈاڑی والے باشر نیک بزرگ آدمی کو پکڑو گے تو یہ بھی جاننی چھوٹی پھر جنازہ ہوگا تو کیا کسی مسٹنڈے کو پکڑ کے لاؤ گے کہ تم ہمارا جنازہ پڑھا دو تو وہاں بھی مولوی, مولوی صاحب سے جان نہیں چھوٹے گی وہاں بھی مولوی صاحب سے درخواست کرنی پڑے گی کہ ہمارے مردے کا جنازہ پڑا دیں پھر اس کے بعد دیکھو جب آخرت میں پہنچو گے ارے وہاں بھی تمہاری مولوں سے جاننے چھوٹی کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تمہ نفسل مطمئنہ رب کی رازیت مرضیا اے نفس مطمئنہ مختصراً یہ مفہوم ہے کہ اے وہ بندے اے وہ اے وہ شخص جس جو دنیا میں میرا ہو کر رہا مختصراً اس کو ایسی کہہ سکتے نا کتنا آسان ہے کہ دنیا میں میرا ہو کر رہا تو دنیا میں میرا ہو کر رہا یا تو نقص المتمنا ارد الا ربک اب اپنے رب کی طرف لوٹا دیکھا میرے مسجد فرماتے تھے کہ کیا خوبصورت عنوان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گھبرانا مت تم کسی اجنبی جگہ کی طرف نہیں جا رہے کہیں اجنبی ماحول میں نہیں جا رہے تم اسی رب کی طرف جا رہے ہو جو تمہارا پالنے والا ہے جو جس نے تمہیں دنیا میں پالا اپنے اپنے یعنی غلاموں کی طرح اس کو پالا کھانا بھی دیا زندگی بھی دی صحت بھی دی وہی پالنے والے کی طرف تم جا رہے ہو کہیں غلط جگہ نہیں جا رہے کہیں غیر جگہ نہیں جا رہے اجنبی جگہ نہیں جا رہے تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ارجڑی الا ربی کی رازیتم مرضیہ کیا میں تم سے خوش اور تو مجھ سے خوش کیا فرمایا آگے اس کی بڑی عاشقانہ تصویر ہے ان موقع ہوگا تو وہ الگ عرض کروں گا لیکن یہ مقصود کہ مولویوں سے جان نہیں چھوٹے گی وہاں بھی فرمایا آخر میں کیا فرمایا فد خلی فی عبادی پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ جو میرے ن... ظاہر بھی ان کا میرے نبی جیسا تھا اور باطنگ بھی ان کا میرے نبی جیسا تھا نبی نہیں بن گئے نبی جیسا تھے ان کے اخلاق اپنانے کی کوشش کی ان کا ظاہر ان کا باتنگ بنانے کی کوشش کی ان لوگوں میں پہلے داخل ہو جاؤ جنت بھی بعد میں ملے گی فد فی عبادی پہلے میرے نیک بندوں میں جو دنیا میں میرے ہو کر رہے پہلے ان میں داخل ہو جاؤ ود کھلی جنتی اس کے بعد جنت میں جاؤ مولویوں سے وہاں بھی جاننی چھوٹے گی اور بھاگو مولویوں سے بھاگو اپنی بلا سے جاؤ اگر آپ کو خدا نخواستہ اللہ نہ کہے کہ کسی کو برا ٹھکانہ منظور ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اسی دنیا میں جو ہے اسی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے تو حضرت اس کو بیان فرما رہے ہیں جلدی جلدی اشار پڑھ کے ختم کر دوں گا تشرینی کروں گا کیونکہ یہ اتنی بات بیان کر دی کہ جو جس مقصد سے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد سے محرومی اور اس مقصد کے حصول دونوں کا ذکر اس میں کر دیا ہے کہ جو شخص اس سے محروم جائے گا وہ خسارے میں رہے گا اور جانور سے بھی بدتر ہوگا اور جو شخص اس کو لے کر جائے گا بس اس کی کیا بات عنوان اشار کہے اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا دردم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا دردو گم اوکے انسان نہیں جانور سے نقصان جانور سے دوست دوستو سن لو تم کچھ میری داستان آج اللہ والوں کی بات پر کان دھر لو بھائی فائدے میں رہو گے نقصان میں نہیں رہو گے فائدے میں رہو گے دوستو سن لو تم کچھ میری داستان دوست تو سن لو کچھ میری داستا ایک دن پھر نہیں ہوگے دنیا میں ہم ایک دن پھر نہیں ہوگے دنیا میں ہم خاصے تن میں نہیں ہے اگر درد دل خاکتن میں نہیں ہے اگر دردِ دل خاکن میں نہیں ہے اگر درد دل کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم دیکھ لو کہ حضرت نے فرمایا کہ مٹی ساری ساری انسانیت مٹی کی بنی ہوئی ہے سارا کچھ مٹی کا بنا ہوا ہے جو مٹی ہم بھی مٹی کے ہیں نا جو مٹی مٹی پر پھلا ہو مٹی جمع مٹی حاصل کیا ملے گا مٹی بتائیے صفر کو جمع کریں کتنے لا تعداد صفر جمع کر دیں ایک دوسرے میں لیکن حاصل کیا ہوگا اس کا صفر ہوگا اس صفر کے ساتھ اللہ کی محبت اور اطاعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فگر فگر کہتے ہیں نا ڈجٹ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہند سے, سے صفر کے بائیں طرف کو ایک ہنسا لگا لو صفر کی قیمت بڑھ گئی دو ہن سے لگا لو صفر کی قیمت اور بڑھ گئی جتنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا لو لوگے اس صفر کی قیمت یعنی اس مٹی کی قیمت بڑھتی جائے گی اس مٹی کی قیمت اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے یاد رکھو ورنہ مٹی مٹی پر فدا ہوگی این بنگلے اور موٹر گاڑیاں منع نہیں ہیں بھائی کام کاروبار کرو لیکن جائز طریقے سے کرو ناجائز مت کرو کہ آزان ہو رہی ہے اور گاہک کھڑا ہے اب اس میں لگے ہوئے ہیں جماعت چھوڑ دی یہ ناجائز ہو گیا یہ کام ناجائز ہو گیا اور جو کہہ دیا کہ بھائی اب ہم دکان بند کرتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا آپ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیے گا مرد ہے تو اس کو کہہ دے کہتے آپ بھی نماز پڑھ لیجیے ہم نماز کو جا رہے ہیں یہ کاروبار جائز ہو گیا اس کے کام میں برکت بھی ہوتی ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا نماز کے وقت گاہکوں کو باہر نکال دیتے تھے اور بند کر دی بھائی اب نماز کا وقت ہے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی سے تیاری شروع کر دی اور گاہکوں کو جلدی جلدی فارغ کیا دکان بند کر کے چلے گئے نوکری پہ ہیں تو صاحب بہت سے کہہ دیا کہ بھائی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ کی مرضی ہے ہمیں نوکری دے نہ دیں ہم تو وقت پہ نماز پڑھیں گے بس باقی ہم آپ کا کام ایمانداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پورا پورا وقت دے کر کریں گے آپ کو مالک بھی ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں مالک بھی ایسے لوگ اندر اندر باہر باہر کچھ بھی کہیں لیکن اندر اندر وہ جانتے ہیں کہ یہ داڑی والے اور نمازی لوگ جو ہے یہ ہمارے کام میں بےمانی نہیں کریں گے اور پورا پورا حق ادا کریں گے تو اس کو کہہ دیا تو یہ نوکری جائز ہو گئی اب آپ کتنا کمائیے کوئی منع نہیں ہے ایسے ہی کوئی حسین شکلیں آ جائیں آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ سپر مارکیٹوں میں جنرل اسٹوروں کے اندر لڑکیوں کو عورتوں کو بھرتی کر لیا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دوسرے مرچنڈائز کے ساتھ ساتھ یہ عورتیں بھی بیچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس, اس کا بھی ایک کاروبار چل رہا ہے عجیب ماحول ہو گیا ہے تو یہ آپ نے لڑکیاں رکھ کے اپنا بھی ایمان خراب کیا اور آنے والوں کا بھی ایمان خراب کیا اپنا کاروبار حرام کیا آپ نے ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو کیا عجیب بات فرماتے تھے کہ دیکھو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو نوکریاں دینے سے معیشت ہماری اچھی ہو جائے گی حضرت فرماتے تھے کہ عقل عقلمند ہوگا تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو کیسی عقل سے سرفراز فرماتے ہیں؟ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ ایک گھر کے اندر ایک مرد ہے اور دو عورتیں है? اور وہ مرد جو ہے جا رہا ہے اور وہاں چار عورتیں برتی کر رکھی ہیں اب بتائیے اس کی اس کی بھی بہنیں ہیں اس کے بھی ماں باپ ہیں اب اس کو تو نوکری مل نہیں رہی اور دوسرے گھر کی دو لڑکیاں کام کر رہی ہیں اور دو مرد بھی کام کر رہے ہیں ایک گھر امیر تر ہو گیا اور ایک گھر فقیر تر ہو گیا فاقی گزر رہے ہیں بتائیے یہ معیشت اچھی ہوگی یا خراب ہوگی ہے آپ بتائیے کہ عورتیں جب مردوں کی جگہ لے لیں گی اور مرد, مرد تو مردوں کو نوکری نہیں مل رہی تو بتائیے کہ ایک گھر غریب تر ہوا کہ نہیں ہوا ایک شخص ہے اس کا کوئی کمانے والا نہیں سوائے ایک بیٹے کے اور اس کی بہنیں بھی ہیں اس کی شادیاں بھی کرنی ہے دس کام بھی کرنے ہیں اب یہ جا رہا ہے نوکری کے لیے وہاں پہلے ہی دو لڑکیاں بھرتی کی ہوئی ہیں آپ بتائیے کہ یہ بے چارہ فاقے سے مرے گا ایک گھر فاقے سے مر رہا ہے اور دوسرا گھر جو ہے ہر عورت بھی دس دس ہزار کما رہی ہے اور لڑکا بیس ہزار کما رہا ہے چالیس ہزار ملا کے اس کی کتنی تنخواہ ہوگی کتنا اچھا گزارا ہوگا اس کو لیکن ہوا کیا انجام معیشت کا ایک گھر غریب تر ہو گیا یہ کون سا انصاف ہے خیر یہ تو بات درمیان میں آ گئی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کام سارے کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو اللہ کو ناراض نہ کرو تو فرمایا کہ مٹی اگر مٹی پر فدا ہوگی تو اس کا حاصل مٹی ہوگا اور یہی مٹی اگر اللہ تعالی پر فدا ہو جائے اللہ تعالی کے احکامات پر فدا ہو جائے کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے جان دے دوں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احکامات کی بالکل تابیداری کروں گا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا میں اسی طریقہ کو اپناؤں گا جان دے دوں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا بس اس کی مٹی سوارت ہو گئی اس کی مٹی قیمتی ہو گئی اللہ سے فدا ہو گئی خاک تن میں نہیں ہے اگر درب دل کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں ہاں اگر آپ کی ہو میگاہ کرم ہاں گر آپ کی ہو میگا کرم جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں تو سارا عالم چاہے ناراض ہو لیکن جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائیں بتاؤ وہ کامیاب ہے یا جس سے سارا عالم خوش ہو اللہ ناراض ہو وہ کامیاب ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوں گے کامیاب وہی ہے نا چاہے سارا عالم ناراض ہو دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم صحبت اہل دل سے ملا دردِ دل صوبتے اہل دل سے ملا دردِ دل ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم یہ دولت شوائے اللہ والوں کے جو صحبت اہل اللہ ہے اس کے سوا یہ کتابوں سے نہیں ملتی بھائی مدرسوں سے نہیں ملتی یہ تو صحبت اللہ سے دولت ملتی اللہ سے تعلق کی دولت نسبت مع اللہ کی دولت نہ کتابوں سے نہ واضحوں سے نہ زر سے پیدا زر کے معنی دولت پیسے سے یہ دولت نہیں کمائی جا سکتی نہ, و... نہ کتابوں سے نہ واضحوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بزرگوں کے پاس جانا نہ رکھو دیکھو حضرت تھانوی اللہ علیہ وقت زیادہ ہو جائے گا ہے نا چلو رہنے دو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بات سے بات یاد آتی رہتی ہے سنا دوں <laughs> بھائی دیکھو حضرت رحمت اللہ علیہ مجدد زمانہ تھے وہ کس سے بیٹھ ہوئے حضرت حاجی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو غیر عالم تھے معمولی علم پڑے ہوئے تھے اور کیا فرمایا مولانا قاسم نانوتوی حضرت شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کتنے علوم تھے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کتنے علوم تھے حضرت گنگوئی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اگر وہ اشتہاد کا دعویٰ کرتے تو وہ بالکل حق پر ہوتے لیکن چونکہ تریعت ختم ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اشتہا کا دعویٰ بھی اتنے علوم کے مالک ہوتے ہوئے کہاں جا کے بیت ہوئے حضرت عظی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ ہیں اور کیا فرمایا کہ ہم ان سے بیعت ہی ان کے علوم کی وجہ سے ہوئے بتائیے کیا عجیب بات ہے کہ عالم عالم اصطلاحی عالم نہیں تھے لیکن اللہ تعالی اپنے اپنے پیاروں کو جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے ان کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں آسمانی علوم سے نوازتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑوں نے کیا, کیا, کیا فرمایا کہ ہم ان سے بیت ہی اسی ایزیلی ان کے علوم کی وجہ سے ہوئے اگرچہ تھے عالم نہیں تھے لیکن اللہ تعالی جس کو عطا فرمائے پھر کیا بات ہے تو یہ دولت مدرسوں سے نہیں ملتی عزیزو یہ دولت کسی اللہ والے سے تعلق سے یا ان کے غلاموں سے تعلق اللہ والا ہو یا ان کے اگر اللہ والا نہ ملے تو ان کے غلاموں ہی سے تعلق کر لو بھائی اس لیے کہ جب پانی نہیں ملتا وضو کے لیے تو کیا کرتے ہیں بھائی مٹی سے تیمم جب مٹی سے تیمم, تیمم کرتے ہو تو نماز آپ کی ناقص ہوگی کہ کامل ہوگی بتائیے مولانا صاحب کامل نماز ہوگی اس لیے اللہ والا اگر نظر نہیں آتا تو اس کے خادم سے ہی اس کے غلام سے ہی تعلق کر لو سمجھ گئے بات یہ مت انتظار کرو کہ جب تک حکیم اجمل خان نہیں آئیں قبرستان سے اٹھ کے میں علاج نہیں کراؤں گا اگر حکیم اجمل خان کا شاگرد آج مل جائے گا تو اس سے کرا لوگے گے نا علاج بس تو اس لیے کوئی اللہ والوں کا شاگرد خادم غلام مل جائے جو ان کی جوتیاں اٹھانا والا تو اسی کو غنیمت جانو اسی سے تعلق کر لو ان شاء فضل کرنے والے اللہ تعالی ہیں پیر کچھ نہیں دے سکتا وہ ہاں ہاں پیر کچھ نہیں دے سکتا کام تو اللہ تعالی کے فضل سے بنے گا لیکن چونکہ طریقہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جب تک میرے پیاروں سے تعلق نہیں کرو گے اور کسی سلسلے والے سے تعلق نہیں کرو گے ہاں سلسلے والوں سے سلسلہ اگر رکھا کریں کیا طائر صاحب کا شعر ہے لیکن اس وقت پورا یاد نہیں آئے گا سلسلے والوں سے سلسلہ رکھو یہ نہ ہو کہ جو ایسی جو مسنڈے قسم کے ہو اور جس کو ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ داڑھی نموچ دل دین سے بالکل غم ایسے جیسے شلغم <laughs> ایسے سے تعلق نہ ہو جو سگریٹ بھی پونک رہا ہے عورتوں سے ٹانگیں دبوا رہا ہے سٹے کے نمبر بتا رہا ہے اور جالی جعلی قسم کے اپنے نظرانے وصول کرنے کے لیے جالی اور جھوٹ سا چڑھا کے اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے یہ نہ ہو کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو متبع سننا تو شریعت بھی ہو متبع سننا تو شریعت بھی ہو یہ نہ ہو کہ کہے کہ ہم یہاں بیٹھے نماز حرم شریف میں پڑھتے ہیں ایسے سے مت تعلق کرو بھائی ایک شخص جو ہے کسی بےچارہ سادا تھا جاہیز تھا اس نے کسی کو اپنا پیر بنا لیا ایسے گمراہ تھا وہ پیر تھا وہ پیر اس کو پیر بنا لیا اب اب اس کو اس کا تو کام یہی تھا صبح شام نظرانے وصول کرنا اور اس کو لوگوں کو گمراہ کرنا ارے تم پہ تو جادو ہو گیا ارے اس کو ارے تمہارے اوپر تو جنات کا اثر ہے ارے تمہارے اوپر تو فلانا ہے ارے میرے حضرت نے فرمایا تینوں قل صبح شام پڑھو تین تین دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتبار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں قل تین تین دفعہ صبح شام پڑھ لو اے تکفی من کل شر ہر شر سے تمہاری حفاظت ہوگی شر میں جن بھی آ گیا, جادو بھی آ گیا, ڈاکو بھی آ گیا, حادثہ بھی آ گیا, ساری سو چیزیں شر ہے نا اور میرے مرشید کے علوم دیکھو فرمایا کہ گناہ کی بھی نیت کر لیا کرو کیوں گناہ بھی شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے تینوں کل کتنا آسان مفت کا گارڈ ہے یا مفت کا گارڈ آج آپ گارڈ رکھیں تو بارہ سولہ ہزار روپے سے کم نہیں ملے گا اور پھر وہ بھی مجبور ہے بیچارہ وہ جب ڈاکا ڈل جاتا ہے اس سے پوچھو تم کہاں میں نماز پڑھنے گیا تھا یا کہتا ہے, میں پیشاب کرنے گیا تھا اب آپ کیا کہیں گے بھائی تم یہیں کڑے کڑے موت لیتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مفت کا گارڈ دے دیا کہ تین تین دفعہ تینوں قل صبح فجرباد اور مغرب باد پڑھ لو بس تمہارے ہر شہر کے لیے کافی ہو جائے گا یہ کیوں نہیں زیادہ کوئی واقعہ ہوا ہے خیر تو بات کیا کہہ رہا تھا میں اس پیر سے جو پیر بھی نہیں تھا اس سے تعلق کر لیا اب کیا ہوا کہ وہ اس کا کام چکے نظرانے حلوے مانڈے لینا تھا تو وہ خوب پیٹو تھا خوب کھاتا پیتا رہا اس کو گھر میں دعوت بھی دے دی اب وہ گھر سے ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور کھا رہا ہے پی ہے بیوی ذرا اس کی تھوڑی سمجھدار تھی حالانکہ بیویاں عورتیں جو ہے اللہ تعالی نے بنایا وہ خود سے نہیں ہے اللہ نے بنایا ان کو ناقصات العقل تھوڑی سی عقل ان کی کم ہوتی ہے لیکن بعض مرد ایسے گاؤدی ہوتے ہیں کہ وہ ان آدھی عقلوں سے بھی گیر گزرے ہوتے ہیں انہوں نے پیر کو پیر, پیر کو پیر بنا رکھا تھا اب بیوی نے دیکھا کہ نہ یہ پیر نماز پڑتا ہے نہ اس کے داڑھی نہ کچھ یہ کیسا پیر میرا شوہر کہاں پھنس گیا اس نے ایک ترکیب نکالی اس نے ترکیب یہ نکالی کہ ایک دن اس کو شوہر کو کہا کہ اپنے پیر صاحب کو کہو کہ آج تمہاری دعوت ہے بڑی زبردست نکت بہت بس مزے آ یہی تو مقصد ہے میرا تو جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے تھے حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا لاکھوں مسٹر پڑھے لکھے ایم ایس سی بی ایس سی اور مسٹنڈوں کے پیچھے پڑے ہوئے وہ ان کو کہہ رہے ہیں تم پہ جنات ہو گیا آصب ہو گیا فلانا ہو گیا اور وہ ہزاروں روپے کے تعویذ ان کو دے رہے ہیں اور کالا بکرہ وہ منگا رہے ہیں جس میں ایک بھی بال سفید نہیں ہونا چاہیے آپ بتائیے وہ صبح سے شام کر دے گا تو ایسا بکرہ نہیں ملے گا کہ کالے بکرے میں سے ایک سفید بال بھی نہ ہو پھر وہ کیا کہتا ہے بھائی میں تو ساری جگہ ڈھونڈا مجھے ملا ہی نہیں تو وہ کہتا ہے اچھا آپ پیسہ ہمیں دے دیں ہم خود ہی لے آئیں گے آپ کے بدلے ہم کر دیں گے وہ کہتا ہے یہ لو بھائی جلدی سے اس مصیبت سے میری جان چھوٹے اب وہ پیسہ کہاں جاتا ہے یہ انہیں کو معلوم ہے پیٹ میں جاتا ہے سارا تو غرض یہ کہ اس کی بیوی نے کہا کہ ابھی شوہر سے کہ تم اپنے پیر صاحب کی آج دعوت کرو دعوت وہ تو بڑا خوش ہو گیا تم نے کہا ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا, کیا کئی تھالیاں بنائی اور خوب بریانی بنائی اور بہترین اور اس کے اوپر خوب بوٹیاں ڈال کے سارے مریدوں کے لیے اور ایک بڑا سا تھال پیر صاحب کے لیے اس کو ڈھک دیا دسترخوان سے کہا یہ تمہارے پیر صاحب کے لیے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ پیر صاحب وہی تھے کہ پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میری بیوی کہتی ہے آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس نے کہا بدتمیز جاہل ہم یہاں یہاں ہوتے ہیں جس ان سے نماز حرم شریف میں پڑھتے ہیں خبردار آئندہ ایسی بات نہیں چور ڈر گیا اس نے بیوی کو جب اس نے بیوی کو یہ بات بتائی تو بیوی سمجھ گئی اس نے کہا ہم اس کی دعوت کرتے ہیں یہ ہوا تو اب جو اس نے دعوت کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ پیر صاحب کے پاس بڑا تھال پہنچا اور باقی مریدوں کے پاس چھوٹے چھوٹے تھال جو اپنے ان کے اوپر خوب بوٹیاں ڈلی ہوئیں اب پیر صاحب کا جو دسترخوان اٹھایا تو دیکھا اوپر خشکا چاول چاول بوٹی کا نام و نشان نہیں اب پیر تو مرغن کھانے کا عادی تھا اس نے اس کو تھال کو پڑے تھے یہ ہمارے ساتھ کیا بدتمیزی کی نے اب بیوی جو ہے پردے سے دیکھ رہی تھی سن رہی تھی سب وہ ڈنڈا لے کے جو آئی اس نے کہا خبیز تو یہاں بیٹھ کر حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے اور تجھے کتا وہاں نظر آتا ہے ایک دن نماز پڑھتا تھا تو دت کرنے لگا تو پوچھا کہ پیر صاحب کیا معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ صاحب وہ حرم شریف میں کتا نظر آ رہا تھا ہم اس کو بگا رہے تھے انہوں نے کہا رو پڑے گا ہمارا تب یہ بھی واقع ہوا ذرا بھول جاتا ہوں میں واقعہ تب یہ ہوا کہ اس نے کہا اچھا یہ حرم شریف میں یہاں سے کتا بگا رہا ہے تو اس نے جب یہ تھال بھیجا اور درستان اوپر سے اٹھایا تو خوشکا اوپر تھا اس نے کہا کہ یہ بدتمیزی ہمارے ساتھ کہ مریدوں کے لیے تو مرغن بوٹیاں اور ہمارے ساتھ یہ خوشکا لے جاؤ ہمیں نہیں کھانا ہے تو پھر بیوی ڈنڈا لے کر آئی اس نے کہا ظالم یہ خوشکا اوپر سے ہٹایا نیچے تھی ساری بوٹیاں اس نے کہا ظالم تجھے یہاں بیٹھ کے حرم شریف میں کتا نظر آتا ہے اور چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی تُھے پھر اس کو ڈنڈے مار کے بگایا تو ایسا پیر مت پکڑو کسی شیخ کامل کو پکڑو اور اس سے اللہ اللہ کرنا سیکھو اور گناہوں سے گناؤں کو چھوڑنے کی ہمت پکڑو پھر دیکھو انشاءاللہ یہ دولت نہ ملے تو کہنا صحبت اہل دل سے ملا درد دل ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو ساتھ میرے رہو پھر گے ہم ساتھ میرے رہو پھر سے گے ہم کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ وقت گزارو اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو خالی بیان کا بھی نہیں ہے بلکہ اس کے صحبت میں کچھ وقت گزارو پھر اس سے اٹھنا بیٹھنا سیکھو سب چیز وہ تمہیں سکھائے گا پھر سارے ار ضو سما اور شم سو کمل سارے ار ضو سما اور شم سو قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیش پکڑو تو مناسبت ضروری ہے جب تک مناسبت پیدا نہیں ہوگی دل نہیں ملے گا نفع نہیں ہوگا جیسے بلڈ گروپ ملانا ضروری ہے کہ نہیں اگر بادشاہ بیمار ہو جائے اور سارے ملک میں اس کے بلڈ گروپ کا اعلان ہو کہ بادشاہ کو اس بلڈ گروپ کی ضرورت ہے اور سارے ملک میں اعلان کر دیں کہ بھئی محمد علی قلعے کا خون چڑھا لیں آپ ڈاکٹر کہ وہ محمد علی قلعہ کہے میرا خون چڑھا لیجئے کہ میں بہت اعلیٰ شخصیت ہوں تو جب بلڈ گروپ چیک کیا جائے گا تو اس کو اگر سیم نہیں ہوگا تو نہیں چڑھایا جائے گا اب ایک بنگی کا خون میچ کر رہا ہے تو آپ بتائیے بادشاہ کو کس, کس کا خون چڑھایا جائے گا بنگی کا چڑھایا جائے گا مجبوراً تو بھائی بنگی کا خون چڑھانے میں جو ہے وہی اسی میں کام بن جائے گا یعنی کسی اللہ والے کو چھوٹا مت سمجھو دروازہ, دروازہ کو دروازہ چھوٹا ہو یا بڑا کھڑکی ہو یا روزن دان لیکن دینے والے پر نظر رکھو کہ دینے والا کتنا بڑا ہے اور دینے والا وہی ہے اس کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے لیے تعلق کرو اللہ والے سے تعلق کرو پھر ضرور ملے گا دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم سختیاں شیخ کی ہے فنا کے لیے اب شیخ جو ڈانٹ ڈپٹ ڈا کر دیتا ہے کبھی کسی کو تو اس سے برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ڈا جو ہے یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے اپنے نفس کے لیے شیخ نہیں ڈانٹتا جو, شا, جو شیخ اپنے نفس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ شیخ نہیں ہے وہ شیخ بنانے کے لائق بھی نہیں ہے جو, وہ شیخ بنانے کے لائق ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ڈانٹے تاکہ اس کے اندر تکبر کا عجب کا غصے کا اور کوئی اس کے اندر اگر مرض شیف پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں اس کا علاج ہوتا ہے اس میں جب گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ڈنٹ نکالنے کی ٹھوک پیٹ کرتے ہیں کہ نہیں تو یہ انسانوں کا ڈنٹ شیف کی ڈانٹ ڈپٹ سے نکلتا ہے سختیا شیخ کی ہے فنا کے لیے مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز گرد سے تم یہ <سلام> ظلم نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ مہربانی ہوتی ہے جیسے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں کوئی ناسور ہو گیا اب سرجن کہتا ہے اس کا تو آپریشن کرنا پڑے گا اب معلوم ہے کہ آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی لیکن یہ معلوم ہے کہ اس آپریشن کے بعد انشاءاللہ ہم چین کی نیند سو سکیں گے تو اسی طرح تکبر عجب اور یہ ساری بیماریاں شیخ ان کی صفائی کرتا ہے ڈانٹ ڈپٹ سے چاہے محبت سے جس طرح بھی چاہے وہ کرے اس کے اوپر ہوتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹا تو ساروں ہی کو ڈانٹے گا یہ اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرماتے ہیں تدابیر الہام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے تو اس کے ڈنٹ نکلتے چلے جاتے ہیں تو اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ ہمارا آپریشن کر دے گا تو ان ہمیں شفا ہو جائے گی ایسے ہی شیخ کی سستیوں کو ظلم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ اس کی مہربانی اور اس کا احسان ہوتا ہے وہ ان بیماریوں کے رضائل کا خاتمہ کرتا ہے سخت شیخ کی ہے فنا کے لیے مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہر گرد سے تم آخری شر اختر بے نوا کی صدائیں سنو مولانا دیکھا آپ نے مشرا بے نوا کی سدا بے نواب مانے آواز اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ سدائیں بھی سنو یہ کیا معاملہ ہے بتائیے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہاں کیا سمجھ میں آیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اختر بینوا یعنی زبان سے تو آو آگاہ نہیں ہے رونا دھونا نہیں ہے چلانا نہیں ہے لیکن دل سے دل کی سدائیں سنو دل میں جو اللہ کے اللہ کی محبت میں اللہ والوں کا دل ہر وقت روتا رہتا ہے وہ سدائیں سنو اختر بینواب کی صدائ سنو اپنے مالک کو رازی کرے خوب ہم اختر بینواب کی صدا سنو اپنے مالک کو رازی کریں خوب ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم ہو کے انسان ہی جانور سے وہ کم بھائی اللہ تعالی قبول فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے درد و محبت کا غم عطا فرما دے اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو نہ ہمارے گھر والوں کو نہ ہماری نسلوں کو اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما اپنی محبت سے اللہ ہم سب کو مال فرما کر دنیا سے اٹھا اے اللہ ہم نے سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے جو روزگار کی تنگی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں آسان حلال بابرکت روزگار عطا فرما دیجیے اللہ مشکلات سے نجات عطا فرما دیجیے کسی کرسم کی بھی پریشانی ہوئے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب بے اولاد بنا دیجیے اے اللہ جن کی اولاد ہے اس کو نیک صالح بنا دیجیے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہمیں با مراد فرما دیجیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اور یہاں ہمارے آنے کو اے اللہ قبول فرما لیجیے اپنی محبت کے کھاتے میں اپنے کرم سے رجسٹر فرما لیجیے اور ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم وتوب علينا انک انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر حلقه محمد و الہ و صحبیہ اجمعین اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِك من شر منه محمد ون ولا ولا صنبی Thank